قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے ہری اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے وما خلق الذكر اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا ان سمیہ کم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 تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے میں روح از اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا ان لو د یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمہ ہے لَنَا اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہے <تَنَضَّان> لہذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے لا فلاش إلا پاک اس آگ میں کوئی اور نہیں وہی بد بخ داخل ہوگا الیک جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا سو جنوک اور اس سے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 جس کا بدلہ دیا جاتا الج البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے <تصفيق> یقین رکھو ایسا شخص انقریب خوش ہو جائے گا